فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے مدنی منو اور مدنی منوں سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے مدنی قاعدہ تو ہمارے اس سلسلے کو ابل تاخیر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے مدنی چینل کی یہی کوشش ہے کہ ہمارے بچے میں جو جو بری بری عادتیں وہ تمام ختم ہو جائیں اور یہ پیارے سے اچھے سے مدنی منے بن جائیں پیارے پیارے مدنی منو جو بچے جھوٹ بولتے ہیں بری بری باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو وہ تو جو ہے وہ بچے ہیں اور جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں درد پاک پڑھتے ہیں تجدید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں اپنا کام اپنے وقت پر کرتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں مدنی مننے تو آپ نے مدنی مننے بننا ہے نہ کہ گندے بچے آپ نے کون سے بچے بننا ہے اچھے بچے اور مدنی مننے اور جو بچیاں ہیں انہوں نے کیا بننا ہے مدنی منیا ٹھیک ہے مدنی کمپیوٹر بن جائیے مکی کمپیوٹر بن جائیے بغدادی کمپیوٹر بن جائیے اجمیری کمپیوٹر بن جائیے بنیں گے انشاءاللہ شاء اللہ جل اور جو اسکرین پر مدنی منع ہیں اور وہ اگر کسی کام کاج میں مصروف ہیں ادھر ادھر کھیل رہے ہیں مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہیں اور کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو بھیا اس طرح تو آپ صحیح طرح سیکھ نہیں سکیں گے ہم آپ کو مدنی پھول بتائیں گے پھر ہو سکتا ہے آپ کو کچھ کا کچھ سمجھ میں آ جائے تو یہ خاص طور پر سلسلہ ہے مدنی منو اور مدنی منوں کا تو آپ نے پورا سلسلہ دیکھنا ہے کہیں نہیں جانا ہے اوبل تاخیر سلسلہ دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے کیونکہ آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں حرف را را راجا کیجیے تو آئیے نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں حلیف سے با سے بیت اللہ تا سے تصویر تا سے سمر جیم سے جبل ہاں سے حضر اسود خوا سے خزرہ دال سے دار المدینہ سال سے, سے زہب اور آج آپ کا سبق ہر فراہ راہ را کو کیسے پڑھتے ہیں راہ کو کیسے لکھتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ سب سے پہلے راہ کو ذہن نشین کر لیجئے اور اس کے لیے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک پیارا سا مرحلہ کہ جس کے بعد ہمیں امید ہے کہ یہ سیگمنٹ دیکھنے کے بعد راہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں پیارے ملانی منو اور ملانی منواہ بھائی آج تم میں سمندر نظر آ رہا ہے دیکھو دیکھو سمسیاں بھی ہیں آپ کو ایک کشتی نظر آئے گی بتائیے یہ راہ تو بتائیے یہ راہ نہیں یہ رو ایک نظر آ رہی ہے بتائیے یہ را ہے جہاں ہے اب ایک اور کشتی آ رہی ہے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ ہوں خیرات ارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادین اب ہم آپ کو نام کے حوالے سے کچھ مدنی پھول پیش کریں گے اور آج ہم آپ کو حرف را کے حوالے سے کچھ نام بتائیں گے اگر آپ مدنی منو اور مدنی منو کے نام را سے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن سب سے پیارا نام ہے محمد مدنی منع کا نام محمد نام رکھیے پکارنے کے لیے آپ جو ہے کوئی پیارا سا نام رکھ سکتے ہیں لیکن نام رکھنے سے پہلے کسی مفتی صاحب سے عالم صاحب سے ضرور مشورہ کر لیں کہ یہ ہم نام رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں اچھا پیارے مدنی منو آج ہم آپ کو کچھ اشعار کے بارے میں بتاتے ہیں ایک ہوتا ہے مکتا کیا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے متلا ایک ہوتا ہے متلا بدلانی متلا بطلع بطلع مقتلا بطلع مقتلا بطلع بطلع بطلع ایک ہے और اور ایک ہے مکتا دو باتیں ہیں کون بتائے گا متلا مکتا جی دو باتیں کتنی باتیں دو باتیں ایک ہے مکتا ایک ہے متلا اچھا جی متلا کیا ہے آپ جیسے کلام ہوتے ہیں نعت ہوتی ہے جیسے ہم سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام تو یہ اس کلام کا اس سلام کا پہلا مصرا ہے جو پہلا مصرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متلا پہلے مصر کو کیا کہتے ہیں متلا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ کیا ہو گیا متلا کیا ہو گیا متلا ٹھیک ہے کیا ہو گیا یہ متلا اچھا پیارے مدنی منو آج ہم آپ کو کچھ نام کے حوالے سے مدنی پھول بھی پیش کریں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک بات ذہن نشین کروانا چاہتے ہیں ایک لفظ ہے تخلص کیا ہے تخلص شاعر کا مختصر نام تخلص کہلاتا ہے جو شعر میں استعمال ہوتا ہے اور زیادہ تر جو آخری مصرہ ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ کو و سلام شم بزم ہدایت پہ کو و سلام اب اس میں سیدی اعلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اعلیٰ حضر رحمتہ اللہ تعالیٰ نے کلام لکھا ہے اور اعلیٰ حضر رحمتہ اللہ تعالیٰ کا تخلص ہے وہ ہے رضا اعلی حضرت کا تخلص کیا ہے رضا, رضا, رضا تو جس نعت کے اندر آپ رضا سنیں گے آخر میں جہاں رضا آئے گا تو وہ آپ جان جائیے گا یہ اعلیٰ حضر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیونکہ آپ کا تخلص جو ہے رضا ہے اب اس کلام کا آخری مصرہ کیا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا آیا رضا مجھ سے خدمت کی خدشی کہ ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکو سلام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا تخلص کیا ہے رضا, رضا, رضا اسی طرح اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی کے بھائی جان استاد استاذ الزمن حضرت مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو آپ کے بھی بڑے بڑے پیارے پیارے کلام ہیں اور آپ کا تخلص کیا ہے حسن اسی طرح امیر سنت دامت برکاتم ملا لیا ہے آپ کا تخلص ہے اطار کیا تخلص ہے کہتے نا مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں تو یہ آج ہم نے آپ کو تخلص کے بارے میں بتایا اور اب ہم آپ کو را کے حوالے سے کچھ جو ہے نام بتا رہے ہیں یہ نام ملاحظہ کیجئے رافے یہ سابی رسول ہیں راف بن خدیج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم نے حضرت رافی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا میں قیامت میں تمہارا گواہ ہوں تو بہت ہی پیارے سابی ہیں بہت پیارا نام ہے اگر آپ اپنے مدنی منع کا نام رات سے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن پکارنے کے لیے رافے رکھیں لیکن نام آپ نے رکھنا ہے محمد یہ ایک اور نام ملاحظہ کیجئے ربی یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پیارے سابی ہیں کے مدینے میں رہتے تھے اہل صفحہ میں سے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں یا سفر میں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے تو آپ جو ہے ربی نام بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم کچھ مدنی منوں کے نام پیش کر رہے ہیں یہ ملاح کیجئے رباب اس کے معنی ہیں سفید بادل اور آپ سابیا ہیں آپ اپنی مدنی منی کا نام رباب بھی رکھ سکتے ہیں یہ نام ہے رابیہ اس کے معنی ہے شفقت کرنے والی ایک مشہور ولیہ حضرت رابیا بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی گزری ہیں تو آپ اپنی مدنی منی کا نام رابیا بھی رکھ سکتے ہیں تو آج ہم نے آپ کو جو ہے را کے حوالے سے کچھ نام بتائے تو پیارے پیارے مدنی منو آج ہم آپ کو آپ کا سبق بتا رہے ہیں راہ سے کون سی چیز آتی ہے اس حوالے سے ہم پیش کر رہے ہیں ایک پیارا سا مرحلہ آئیے مل کر دیکھتے ہیں پیارے ملانی منا اور ملانی منی آج ہم آپ کو بتائیں گے ہر راہ سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں آئشے پہلے جانتے ہیں عربی میں را سے رمان یعنی انار را سے رمان یعنی انار را روزہ اور یہ ہے ہمارے حوص رحمت اللہ تعالی علیہ کا روزہ مبارک <متصف> روزہ اب جانتے ہیں اردو میں <متصف> اللہ جل جزاک خیرا رات سے کیا آتا ہے روزہ روزہ ایک تو وہ روزہ ہے جو رمضان مبارک میں رکھا جاتا ہے اور ایک ہے روزہ دعا رو را اب روزہ روزہ را سے روزا روزا روزا را سے روزہ سے, را سے, را, سے را سے اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کیونکہ آج آپ کا سبق ہے را سے روزہ اچھا جی یہ بتائیے جو روزہ مبارک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جو مبارک ہے اس کا جو گمبا ہے وہ کس رنگ کا ہے جی اچھا یہ بتائیے اعلیٰ رحمت اللہ تعالی کا جو روزہ مبارک ہے مزار مبارک ہے اس کا گنبد شریف کس رنگ کا ہے کون بتائے گا بلو نہیں ہے سفید اور کالا جی اعلیٰ رحمت اللہ تعالی کے روزہ مبارک کا جو گنبد شریف ہے وہ کس رنگ کا ہے سفید اور کالا تشریف رکھیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا جو روزہ مبارک ہے مزار مبارک ہے کا گمبر شریف کا رنگ کیا ہے جی نیلے رنگ کا ہے وسپاک رحمتہ اللہ تعالیٰ گمبر شریف کون سے رنگ کا ہے نیلے رنگ کا ہے تو آج ہم آپ کو وسپاق رحمت اللہ تعالی کے روزے مبارک سے متعلق آپ کو رنگ بھرنے کا ایک سیگمنٹ دکھا رہے ہیں آئیے ملاسا کرتے ہیں پیارے ملانی منو اور ملانی من ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے گمبد شہری جی ہاں اب آپ کو اسکرین پر ایک اور اسی طرح کا گنبد نظر آئے گا اور ہم نے اس گنبد میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اب مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان رنگوں کے نام سفید نارنگی اور کالا بتائیے کون سے رنگ کی پینسل سے گمبد میں رنگ بھرنا ہے جی ہاں اب بھرتے ہیں گنبد میں نیلا رنگ فیضانے گا فیضانے سبحان اللہ علی الحبیب اللہ ہو الام محمد پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ہم آپ کو حرف را کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں اب ہم آپ کو ایک ایسا مرحلہ دکھانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو را لکھنا بھی آ جائے گا آئیے دیکھتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی منیا اب آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ بھائی راہ کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں راہ کو لکھنے کا طریقہ پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر آئیں پھر بائیں طرف لے کے جائیں یہ ہو گیا را اب ہمارے مدنی مننے بتائیں گے پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر آئے پھر بائیں طرف لے کر جائے اب مدنی منڈی بتائیں گی اوپر سے نیچے لے کر آئے بائیں طرف لے کر جائے ماشا اللہ جزاک اللہ ہوں ابھی جو ہم نے آپ کو مرحلہ دکھایا جس میں آپ نے راہ لکھنا سیکھا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو راہ لکھنا آ گیا ہوگا تو جو اسکرین پر مدنی منہ ہے آپ بھی راہ لکھنے کی اچھے انداز سے کوشش کیجئے اب یہاں پر آتے ہیں جی کون راہ لکھنا دکھا رہے ہمیں جی یہاں پر کون ہے جو ہمیں راہ لکھنا بتائے گا آپ جی, آ جائیے جی ہماری مدنی منی نے کیا لکھا ہے آپ بیٹھیے اور کون ہے آپ آ جائیے جی آپ نے یہ جو ہے نا اس طرح یہ لکی ٹریڈی کی اس کو جو ہے سی بھی سیڈی ایک کو لکھے راہ جی کچھ بہتری آئی ہے تو آپ نے اچھے انداز سے تو جی انہوں نے راہ لکھا اور آپ بھی اپنی کاپی پہ راہ کو اچھے انداز سے لکھی ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد جی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں ابھی ہم نے آپ کو راہ لکھنے کا طریقہ بتایا اور کچھ مدنی منوں نے راہ لکھا بھی ہمیں امید ہے کہ آپ نے بھی راہ لکھا ہوگا اب ہم راہ کی ادائیگی کی طرف آتے ہیں کہ ہم مدنی قاعدے سے راہ کو کیسے پڑھیں گے یاد رکھیں زبان کا کنارا اور دانتوں کی جڑ کے تعلو والے حصے سے ادا ہوتا ہے تو جب بھی آپ راہ کو پڑھنے لگیں تو اس طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں راہ کو اور راہ کو ہم نے ایک الفی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے رو اسکرین پر ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے پڑیے آپ کے گھر میں بھی راہ کی آواز بلند ہونی چاہیے رب راہ کون سنائے گا دانتوں کے پیچھے نہیں لگانا ہے اور کون پڑے گا را چلے جی ایک مرتبہ سب مل کے پڑیے حبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اب ہم آپ کو کچھ مدنی پھول پیش کرتے ہیں اور آپ نے جو ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے اچھا جی یوں ہوتا ہے کہ جب آپ گھر کا دروازہ بند کرنے لگے تو اس وقت پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھیے اسی طرح جب کھانا کھانے لگے کھانا کھانے سے پہلے پڑھیے کھانے کی دعا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور کن کن کاموں سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے گاڑی چلاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی امی آپ کے ابو کہ دیتے ہیں کہ بھائی پنکھا کھولیے تو یہ پنکھے کا بٹن ہے پنکھا چلاتے وقت آپ نے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پیتے وقت آپ نے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اسی طرح لباس پہنتے وقت ہم نے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کون کون سے ایسے کام ہیں جن سے پہلے جو ہم بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں تالا کھولتے ہیں تو تال کھولنے سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے لائٹ جلانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے جی الغض جو بھی اچھا نیک جائز کام ہے اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میں تیل ڈالنا ہے کیا پڑھیں گے ایک مرتبہ کافر کے شیطان اور مسلمان کے شیطان میں ملاقات ہوئی جو کافر کا شیطان تھا وہ موٹا تازہ تھا اور جو مسلمان کا شیطان تھا وہ دبلا پتلا تھا اب دونوں جب ملاقات ہوئی تو کافر کا شیطان مسلمان کے شیطان سے کہنے لگا بھائی تم تو بہت دبلے پتلے ہو ایسی کیا بات ہے تو جو مسلمان کا شیطان ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں جس کے ساتھ ہوں نا جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو میں بھوکا رہ جاتا ہوں جب گھر کا دروازہ بند کرتا ہے بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے میں باہر رہ جاتا ہوں تو کافر کا شیطان تھا وہ کہنے لگا میں تو ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑتا تو میں کھانا بھی کھا لیتا ہوں اسی طرح جب وہ گھر کا دروازہ بند کرتا ہے تو بسم اللہ شریف نہیں پڑتا تو میں گھر میں آ جاتا ہوں اور گھر میں رات گزار لیتا ہوں تو اپنے تو بڑے مزے لگے ہوئے تو ہم نے شیطان کو خوش کرنا ہے یا ناراض کرنا ہے کیونکہ شیطان سے ہماری دشمنی ہے شیتان کے خلاف جنگ شیتان کے خلاف جنگ اور آج آپ کو اپنا سبق تو یاد ہے نا yeah. را سے yeah. روزہ yeah. را سے راہ سے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ہم نے آپ کو حرف را کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے ہر سا کے بارے میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ Rooza.